کتاب ان کا بسم اللہ یہ کتاب ہے ہم نے اتاری ہے تیری طرف اب نتیجہ کیا ہے فلا یکن فی صدر کا ہارا جم من ہو بس نہیں ہونا چاہیے تیرے دل میں کوئی تنگی من ہو اس کتاب کی وجہ سے لیتون اس واسطے تنگی ہو کہ تجھے ڈرانا پڑتا ہے اس کے ذریعے اور اس وجہ سے تنگی ہو کہ تمہیں نصیحت کرنی پڑتی ہے مومنوں کے لیے تین چیزیں ہو گئی آپ کے دل میں تنگی کہ ہائے میری طرف کتاب نازل ہو گئی پھر مجھے ڈرانا پڑے گا مومنوں کی تربیت کرنی پڑے گی یہ تینوں قسم کی تنگیاں آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس میں فائدہ تیرا اپنا ہے اتبعو ما من ربکم پیچھے چلو اس کے جو اتارا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے بولا بےندی اولیا اور نہ پیچھے چلو اس کے بغیر کسی سرپرست کے کلی لما تزک بہت تھوڑی ناد نصیحت حاصل کرتے ہو معلوم ہوا نبی علیہ السلاۃ والسلام کے دل مبارک میں جن چیزوں کے کھٹکے کا علم تھا اللہ نے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے سوچ بچار کرنے والے آدمی کو جب کوئی انعام اچھا خاصہ دیا جائے وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس انعام سے مجھے تکلیفیں کیا اٹھانا پڑیں گی اور مجھے خوشی کتنی نصیب ہوگی کتاب اللہ نے دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہوا ہے آپ کا سوچ بہت بلند ہو گیا آپ نے یہ سوچا یہ کتاب جو سارے عرب میں سے صرف مجھے دی گئی ہے اس میں بڑا سوچ آیا کہ خدا جانے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ایک فکر یہ ہوئی پھر کتاب مجھے دی گئی ہے آخر لوگوں میں اس کی تبشیر کرنی پڑے گی پھیلانا پڑے گا تو سوچ گیا کہ جب لوگوں کے اندر پھیلایا جائے تو پھر مار ہوتی ہے وہ تکلیف کرنی پڑے گی نمبر تین فکرین سارے مومنین کی تربیت کرنی پڑے گی اور تربیت نہیں ہوتی جب تک بندہ پہلے آپ عمل نہ کرے پھر اس وقت کے بعد تربیت کرنے والے لوگ پیچھے چلتے ہیں یہ تینوں سوچ آئے تھے نا اللہ پاک نے وقت فرمایا میرے پیغمبر ذکر کے بعد اتنے کو تم اس کے پیچھے ہی رہو جو کچھ اللہ نے تم تمام پہ واقعی فیٹو ہوگا یہ نہیں جیسا لوگ کہتے ہیں کہ آنا ہوا نو نو خطاب تو محمد الرسول کو ہے مگر سنایا امت کو جا رہا ہے نانا جب علیہ اسلام بھی مکلف ہے امت مکلف ہے تو امت کے لیے جو حکم ہوگا وہ امت ساری کے لیے نبی کے لیے جو حکم ہوگا وہ سارا نبی کے لیے اس میں کوئی فرق بیان کرے گے ہم اوپر ان کے اپنا علم کنہ اور اس دن پتہ چلے گا کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز اوچھل نہیں رہی بول وزن الحق اور تول جو لگائیں گے نا ہم اس دن حق سچ کا تول لگائے بس جس کے تول میں موازین ہو جس کے میزان میں یعنی تول میں جس کے تول میں وزن زیادہ ہوا علاقہ مفل ہو وہ کامیاب ہو جائے گا اور جس کا وزن تھوڑا ہوا علاقے کا ہم اللہ خسر یہ لوگ ہوں گے جو اپنے جانوں کو گھاٹے میں ڈالے ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے ترغیب خدا کی قسم ہے ہم نے ٹھیکانا دیا تم کو پیر جما کے رکھے تمہارے زمین میں وجہ اللہ لقم فیحا اور بنا دیا تمہارے لیے بیچ زمین کے معیشت کے اسباب کلی لما تشکرو مگر شکر نہیں کرتے ہو تھوڑے کرتے ہو ولق خلقناکم خدا کی قسم ہے ہم نے تم کو بنایا پھر تمہاری صورتیں بنائی پھر یہ بھی سن لو تاقیب ذکری سما تاقیب ذکری کے لیے پھر یہ بھی سن لو ہم نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو آدم کو فسجدو اللہ ابلیس سجدہ کیا مگر ابلیس نے حالانکہ چھ کروڑ سال جو ہے پہلے عبادت کر چکا تھا مگر یہاں لم یقن نہیں تھا وہ سجدہ کرنے والوں سے یہ تھا لا معنی نہیں کرنا چاہیے یہاں ماضی حال والا معنی کرنا چاہیے لم يكن نہ ہوا من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے کیونکہ پہلے تو کرونوں سال عبادت اللہ کی کر چکا تھا وَمَا وَقَالَ مَا مانا کا اللہ نے فرمایا او کس نے منع کیا ہے کہ تو سجدہ نہ کرے اِذْ اَمْرَتُكْ جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے کالا خیر ہو تو اس نے کہا میں جناب اس آدم سے اچھا ہوں کیوں کیا دلیل ہے خلق تنی من نارن مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور آگ روشن چیز ہے اور اس کو مٹی سے بنایا آدم کو وہ ظلمت چیز ہے اللہ نے فرمایا میں رہا اور دفا یہ بیشت سے اتارنے کی بات نہیں ہے بیشت کے احاطے میں دفاع کرنے کی بات ہے جس طرح بادشاہ کسی پر ناراض ہو نہ خطاب کرتے ہوئے تو کہتا ہے اور دفاع سور پرے اتنی مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مکان چھوڑ دے یہ وہ یہ بات ہے جو یہ بات دربار شاہی سے دفاع ہونے کا ہے اس لئے فرمایا احدت منہا من فما یکون اللہ کا تیرے لئے یہ جہز نہیں کہ تو تکبر کرے اس بہشت میں رہ کے فخرج انہکہ من الساغرین نکل جائے یہاں سے من الساغرین تو سلیلوں میں سے ہے اللہ کے دربار سے نکل جا کالا انظرنی اللہ یوم یو سورن تو اس وقت کہنے لگا اللہ تو نے مجھے لانت تو کی ہے مجھے اب جینے کا موقع تو دے قیامت تک کے لیے یوم جس دن وہ جی اٹھیں گے یعنی قیامت کو مانتا تھا کہ قیامت ہے تو سوال یہ ہے کہ صرف سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کافر ہو گیا باقی چیزیں ساری جانتا تھا عبادت بھی اللہ کی کرتا تھا اور پھر اللہ کی تعریف بھی کرتا تھا اس کا نام تھا بڑی عزت والا اللہ کا بندہ عیل اللہ عزت والا بندہ اس کے باوجود صرف اللہ نے فرمایا سجدہ کرو سجدہ نہیں کیا تو ہو گیا کان میں نل کافری کال انیلا یوم یو س کالا کا میرے منظرین اللہ نے فرمایا تو محلت دیا جائے گا کالا اچھا تو بس اس کے تعلیم میں چوکھڑا مار کے پتھلی مار کے بیٹھوں گا سپیشل ان کے لیے اور بیٹھوں گا کہاں سرا تکل مستقیم جو تیرا راستہ سیتا یعنی خالص تیری عبادت والی اس منزل پہ بیٹھ کے ان کے لیے سپیشن بیٹھ کے ان کو گمراہ کروں گا آت پھر آؤں گا میں ان کے پاس ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی ان کے دائیں سے بھی بائیں طرف سے بھی ولا تھا جب تو نہیں پائے گا اور اکثر انسانوں کو شاہی بلکہ اکثر کو مشرقی ہو پائے گا لکھ رو جمنا اللہ نے فرمایا بد دفاع ہو جا پڑا تو مزہ بھی ہے اور خوار بھی ہے لمن تب یا کم نہ جو شخص تیری اتبا کرے گا جہنما میں اس کو جہنم اس سے پھر دوں گا جو کادم چھوڑ چھوڑ اس بے وقوف کو تو بھی ٹک اور تیری بیوی بھی بیٹک کھاؤ اس بہشت سے جو کچھ چاہو تو پر بلا تک ربا ہاس عشا نہ قریب جانا ایس درخت کے فتقو نا میں ظالمین ورنہ تم اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہو گے فواس واسا لاہو شیتان فواس واسا خیال کرنا کسی کے نقصان کا خیال کرنا اس کو وسواس کہتے ہیں لہما ان کے لیے الشیطان نے لام عاقبت کا انجام یہ ہوا کہ کھل گئے ان کے وہ بدن والے لباس جن سے انہوں نے چھپا رکھا تھا وہ کالا ماں نہا ما اللہ کریم نے فرمایا کہ ماں نہا ما کو ماں اب اس کے اللہ کے اس حکم کے بعد شیطان آیا ہے وہ کہتا ہے دیکھو نا جی تم بھی بیشت میں ہو میں بھی ابھی تک بحشت میں ہوں ہیں تو دونوں کٹھے نا میں مینو پہلے درکا دے کے اللہ بجا دیتا ہے میں ذرا دور ہو کے بیٹھ گیا تباہ دیکھ میں سردہ پہ آمکان لاکھے جتوری رہا ہے اے گلہ ہو دیئے پہیان ہون میں ایک اور گل کر رہا ما نہاکو ما ربکو ما نے شجرا یہ درخت جو ہے نا جس سے اللہ نے تمہیں روکا ہے یہ تھوڑی سی پخیلی ہے اللہ پاک نے کیوں اس لب میں چونکہ پرانا ہو رہا تو ہم سے پہلے وہ پرانا کھا رہا میں سارے حالات بھی جانتا ہوں درختوں کے خواص بھی جانتا ہوں پھلوں کے خواص بھی جانتا ہوں اس درخت سے اللہ نے جو تمہیں روکا ہے وہ اس لیے اللہ انتقو نا ملا کہ کہیں اس کو کھا کے تم فرشتے نہ بن جاؤ اوتکو من الخال دین یا اس کو کھا کے تم ہمیشہ کے لیے زندہ نہ رہ جاؤ واسط منع کیا ہے تے قسم خدا بھی نے کو سچی گلما ساتھ جھوٹ کے دھوکے سے شجرا بس جس وقت چکھا انہوں نے درخت کو جوس وغیرہ پی لیا بدت لوما سو آتو ما کھل گئے ان سے ان کے بدن کے لباس وطفقہ فانے شروع ہو گئے لپیٹنے اپنے اب وجود پر منورا جنہ کہتے ہیں انجیر کے درخت کے پتے وہ موٹے موٹے ہوتے ہیں وہ لے کر اپنے وجود پہ ٹھاپنے لگ گئے وَنَادَا هُمَا رَبُّهُمَا اس وقت بلایا ان کو رب رہے عَلَمْ ان حُكَمَا عَنْ تِلْكُمْ عَشَجَرَ اور میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس رق سے اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان شیطان لکم عدو ور مبین یہ سور دے آکھیں نہ لگے آئے ورنہ یہ تمہارا بڑا دشمن ہے اللہ کے بعد اس پیغمبر کریم آدم علیہ السلام نے اور اماں ہوا نے سارے مل کے انہوں نے کہا رب نا نا نا اے رب ہمارے ہم نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پہ اگر تو اپنی رحمت سے ہمارے اس غلطی کو دبا نہ دے وہ ہمنا اور اوپر رحمت کا بارش چلا نہ دے رہا کو من خاصرین تو ہم بالکل خسارے میں جائیں گے کہ کم لے باز نہ اللہ نے فرمایا اب اتر جاؤ سارے اے بے تو اتر جاؤ سارے باز تمہارا باز کا دشمن رہے گا اور سنو والر تمہارے لیے زمین میں کچھ عرصہ ٹھہرنا ہوگا مستقرن تنوین تنقیر کی عارضی طور پہ ٹھہرنا ہوگا متا ان اور نفع ہوگا ان الہین ایک طے وقت کے لیے کالفی آتا یون اور پھر کہا اسی زمین کے اندر تم زندہ ہو اور اسی کے اندر تم مر جاؤ گے اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم او بنی آدم بات سنو اتارا ہم نے اوپر تمہارے لباس جواری سوات کم جو چھپاتا ہے تمہارے نگیجوں کو وریشہ اور زینت کو یہ زہری تھاٹ بات ہے لباس و تقوی. اصل لباس تمہارا تقوا ہے ذالک کا خیر یہ بہت اچھا ہے تقوا ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی آیات میں سے ہے اللہ اللہ تاکہ وہ نصیحت حاصل کی اولاد نہ فتنے میں ڈال دے تم کو شیطان جس طرح کے نکال دکھایا تھا تمہارے باپ دادے کو جنت سے یان سے وہ انہا کھینچ لیا گیا ان سے لباس ان کا تاکہ وہ اپنے نگیز کو آپ دیکھیں ان ہو ا کم ہو بابا کبیل ہو یہ بڑا دیکھتا ہے وہ بھی نظر نہیں آتی نہ ہو جن شنا آپ نے شیطانوں کو سرپرست بنا دیا ہے بے ایمان لوگوں کے لیے شیتن اور جس وقت یہ کرتے ہیں نا مشرقین مکہ کوئی بے حیائی کا کام مثلاً کپڑے بالکل اتار کے الف تلف ننگے تڑنگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں بے حیائی کا کام رکھا کہتے ہیں ہم نے اس پر پارا پایا ہے اللہ نے بھی حکم دیا ہے اور ہمارے بزرگ بھی ایسے کرتے تھے ان اللہ یا مرکن بالفاشا اللہ تو فاحشات کا حکم نہیں دیتا مالا تالمون کیا تم اللہ پر وہ جھوٹ کرتے ہو جس کو تم جانتے ہی نہیں کل امر بال تو فرما دے اللہ نے تو مجھے حکم دیا ہے لا الہ الا اللہ کا کس انصاف والا کلمہ کا امام بال سے یہ اللہ وکیم وجوہ اور قائم رکھو نیت اپنی ان تک مسجد نزدیک ہر مسجد کے سجدے کی جگہ کے ود ہو اور بلاتے رہو اسے کو خالص کرنے والے ہو اس کے پکار کما پاتا حکم جس طرح اللہ نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے تم پھر بھی لوٹ کے اس کے پاس آؤ گے فریق انہدا ایک ٹولی کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے اور ایک ٹولی ایسی ہوتی ہے جس پہ گمراہی کا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے انتخاب یہ لوگ انہوں نے کر لیا ہے شیطان کو سرپرست سوا اللہ کے اور گمان کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں یا بنی آدم حضو زینت کو اے ایماندارو تحریمات اپنی طرف سے نہ کرو ان دکل مسجد اپنی زینت کو کپڑے کو عبادت کے وقت خوب سوار لیا کرو وہ کلو و شرف کھاؤ پیو مگر حرام کو حلال نہ سمجھو تاقیق اللہ نہیں پسند کرتا مصرفین کو زیادتی کرنے والے کو کل منہرت اللہ فرما دے کون ہے جو حرام کرتا ہے اللہ کی زینت کو جو لباس زینت ہے اخرج لباس بنایا ہی اللہ بندہ کے لیے ہے پھر اس لباس کو کون حرام کرتا ہے کہ تم ننگے ہو کراف لبا... تب کیا کرو وقت یہ بات ہے میرا رزق اور کھانے کی پاکیزہ چیزیں یہ کون حرام کرتا ہے جو اللہ رکھی ہے کل ہی عمل ہو تو فرما دے یہ زینتیں اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے ہیں جو حیاتی دنیا میں ایمان لے آتے ہیں یہ تو خاص کر ان کے لیے یومل کی دن قیامت کے خالص نعمتیں ان کے لیے ہوں گی اس میں کافر شریک نہیں ہوں گی دنیا میں تو نعمتوں کے اندر باقی چیزوں کے اندر مشرق بھی شریک ہے کافر بھی شریک ہے مگر دن قیامت کے خالص یامل خاص طور پہ ان ایمانداروں کے لیے ہوگی کزا ال قومی یا نمول یوں ہی کھول کھول کے بیان کرتا ہے آیات اپنی جاننے والی قوم کے لیے کل تو فرما دے میرے رب نے حرام کر دیا ہے بے حیائی کو جو ما زہرا وما بتانا اور لوکی چھپی بے حیائی کو غیر اور ناحک بغاوت کرنے کو ان کو باللہ اور شرک کرنا جس کی ذلیل اللہ نے نہیں اتاری وان تکول مالا تالمون اور یہ کہ بولو اللہ پر وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے سکے گی ارکل امت اجل ترغیب و ترغیب ہر امت کے لیے ایک مدت ہے بس جب پہنچ جائے گی ان کی مدت لا خیرون ساتن وہ ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے وَلَا يَسْتَقْرِبُونَ اور آگے بھی نہیں نکل سکیں گے یا بنی آدم او آدم یہ تمبی خطاب تمبی ہے اولاد آدم کو اے آدم کی اولاد اِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ رُسُلُمْ مِنْكُمْ جب بھی آئیں گے تمہارے پاس رسول یَقُسُونَ عَلَيْكُمْ آیَاتِ بیان کریں گے میری آیات کو فَمَنِتْتَقَا وَأَصْلَحَ جو شخص تک وہ اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا ولا لے ولا ضرور وین کا سبب نہ بولو جن نے چھٹایا ہماری آیات کو استقبال آ کر کی انکار کیا اللہ کا صابندار یہ جھنمی ہیں ہمیشہ رہیں گے پس کون سے ظالم ہے اس سے جو گڑ کے لے ہے اللہ پر جھوٹ یا اپنی اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو حاصل کرے گا ان کو نصیب ان کا کتاب میں سے یہ کتاب کا جٹلانا حتٰ تم رسولا حتہ کے جب آئیں گے ہمارے رسول فوت کریں گے ان کو تو اس وقت کہیں گے اے نما کون تم وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے بغیر پوچھتے تھے وہ کہیں گے کہ آج کوئی معبود ہمارے پاس نہیں ہے اور اقرار کریں گے اپنے آپ پر کہ وہ واقعی کافر تھے اللہ تعالی کا حکم اس وقت ہوگا خلو ہی وہ داخل ہو جاؤ ان تمام پارٹیوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں جنوں میں سے انسانوں میں سے کس میں داخل ہو جاؤ جہنم میں کل لما خلط جب بھی داخل ہوگی کوئی جماعت لانت کرے گی اپنی جماعت پر پیر تے کرے تے لانت کرے سن حتیٰ عزت دار جمیا حتہ کہ جب کے گڈ مڈ ہو جائیں گے اس جہنم میں سارے اس وقت پچھلی جماعت پہلوں کو کہے گی اے اللہ اے آئے کھلنی کنجر ہاں اولائے ازلونا انہیں ہمیں گمراہ کیا تھا فآتم عذابر دے عذاب ان کو دگنا جہنم کا اللہ فرمائے گا تم بھی کم نہیں تھے اگر وہ تمہیں بولاتے تھے تم بھی پھاں پھاں کر کے ان کے پیچھے چلے جاتے تھے لیکل انزیفن ہر ایک کے لیے دورہ لٹریشن ہوگا ولیکن لا تعلیمون مگر تم نہیں جانتے تم کہتے تھے میاں دین کا کام جو ہے مولوی جانے اور ان کا کام ہمیں کیا ضرورت ہے ہم تو جاہل آدمی ہیں وکالتم لم پہ جماعت کہ مریدوں کو اور کہیں گے ملینا میں فضل تم ہم پہ کوئی زیادہ فضیلت نہیں رکھتے تھے میاں اگر ہم نے تمہیں بلایا تو تم نے بھی ہمارے قدموں میں سر ڈال دیا فَسُوْقُ الْعَذَابِ مَا كُنْ تُمْ تَقْسِبُونَ کہ چکھو عذاب جو کوئی تم کمائی کرتے سے تحقیق وہ لوگ جنہوں نے جھتا ہے ہماری آیات کو وَسْتَقْبَرُواْ أَنْهَا اور انکار آکر کی اسے لَا تُفَتَّوْ لَهُمْ وَابُسَمَا نہیں کھلے جائیں گے آسمان کے دروازے وَلَا يَدْخُلُواْ جَلْجَنَّتَ ان کا جنت میں داخل ہونا اسے تر جس طرح اونٹ کا سوئی کے میں داخل ہونا محال ہے وہ کزال کا مجرمین یوں ہی ہم مجرموں کو سزا دیں گے ان کے لیے جہنم کے بسترے ہوں گے وہ منفاق کے اور رضائیاں ان کی ہوں گی آگ کی وہ کزال کا ظالمین یوں ہی ظالموں کو ہم بدلہ دیں گے وہ لوگ ایماندار عمل کے اچھے لا ہم ان کو ان کی وہ سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے وہ جنتی ہیں وہ نظرا معافی شروع مین اور کھینچ لیں گے ہم ان کے سینوں میں جتنا کوئی من گلن کوئی ایک دوسرے کے لئے کر ہوگی تجری منتا برا نہ جاری ہوں گی ان کے نیچے نہرے اس وقت کہیں گے اللہ سارے کمال تیرے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی ہے اللہ اللہ ہم نہیں تھے کہ ہدایت پاتے مگر اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا خدا کی کسم آئے رسول ہمارے حق کے ساتھ ونودو بلائے جائیں گے کہ وہ جنت دیکھو او جو نظر آ رہی ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو بما کون تم تاملونا صحاب ال اصحاب اس وقت بلائیں گے بہشتی لوگ جہنمیوں کو کہیں گے آن وجد دجد ما ماوادا رب حقا ہم نے تو پا لیا وہ وعدہ جو اللہ نے ہم سے کیا تھا حال وجہ تم حقا کیا اللہ نے وہ جو تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں ضرور مار دیں گے کیا مزہ چکھا کہ نہیں کالو نم اس وقت کہیں کہ ہاں جی بالکل اعلان کرے گا ان کے اندر اعلان کرنے والا اللہ ظالمین اور لانت او ظالموں پر وہ جو روکتے لوگوں کو اللہ کے راستے سے وہ اور تلاش کرتے تھے اس کو ہم کافر و اس کے درمیان ایک آراف ہوگا پردہ رجال اس پردے والے آراف میں بندے کھڑے ہوں گے یا رفون کلن بے ہر کسی کی علامت اس کے ساتھ اس کی پہچان کی جائے گی اور اس وقت بلائیں گے بیشتی او سلام علیکم اور تم پر سلام اللہ کا لمعیدہ یہ سلام دیں گے اس وقت جب ابھی تک بیشت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے وہ ہم یتم انہیں تما تھا ہوگا کہ ہم ضرور اللہ تعالیٰ بیشت میں ہمیں داخل کرے گا جب پھیر ہی جائیں گی ان کی آنکھیں جہنمیوں کی طرف اس وقت کہیں گے ربنا لا نالا تجل نا الظالمین اللہ اس حویلی میں تو مشرک پڑے ہیں اللہ تو ہمیں ان کے ساتھ کا نہ بنا اس وقت بلائیں گے آراف والے ایسے بندوں کو جن کو پہچانتے تھے ان کے ماتھے کی علامت کے ساتھ اس وقت کہیں گے ماغنا انکم جموکم تمہاری جمیت نے تو کوئی فائدہ نہ دیا وما كنتم تستكبرون اور وما جو يؤمنون تم استقبار کرتے تھے ها اولئك الذين اقسمتم کیا یہی لوگ ہیں جو قسم کھاتے تھے تم کہ ان کو قطن کوئی رحمت نہیں ملے گی اور دیکھ لو تمہارے سامنے اللہ ان کو آ کہہ رہا ہے قد خول الجنت لا خوف عليكم ولا داخل ہو جاؤ. بہشت میں کہ کوئی خوف نہیں تم پر اور نہ ہی تم غمگین ہو اس وقت بلائیں گے جہنمی بہشتیوں کو اور کے اوپر پالا خانوں پر چڑھ کے بہشت والے کھڑے ہوں گے جہنمی نیچے ہوں گے جہنم کی پٹھی میں جل رہے ہوں گے وہ بہر منہ نکال کے ان کو کہیں گے او ان ہو علینا من الماء کچھ ڈالو ہم پر پانی او مزا کا اللہ یا ڈالو وہ چیز جو دی ہے اللہ نے تم کو ناش پاتیاں کھا رہے ہو شلکے پھینک دو اپنے منہ کی تھوک پھینک دو کیوں ہمیں یقین ہے کہ اگر بہشت کی ہوا جس غذا کو لگ گئی تمہارے بہشتیوں کے منہ کی جو تھوک ہے وہ بھی اگر یہاں آ جائے ہمارے دل سڑ رہے ہیں کڑ رہے ہیں ٹھیک ہو جائیں گے وہ جواب دیں گے بہشتی ان اللہ کافری دونوں قسم کا رزق اللہ نے کافروں پر حام کر دیا ہے اور ہم ہے مہمان مہمان کو طاقت نہیں کہ جتنا کھائے مالک کی یاد کے بغیر کتے کو بھی کچھ ڈال دے اس لیے تم کتوں سے بھی برے ہو مگر مالک کی کے بغیر ہم تمہیں کچھ نہیں دے سکتے اللہ دین یہ وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا تھا دین اپنے کو دکڑے تبلے کھیل تماشا وہ غرت ہمر حیات دنیا دھوکھا دے رکھا تھا ان کو دنیا نے فل بس آج کے دن ہم بھی تمہیں بھلا دیتے ہیں اپنی رحمت سے کما نسو لکھا یوم محاضا جس طرح کا تم نے اس دن کی ملاقات سے اپنے آپ کو بلا رکھا تھا اور کیونکہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے والا ہم بے کتاب الفصل نہ ہو خدا کی قسم ہے ہم نے ان کو دی کتاب اور اپنے علم کے ساتھ اس کتاب کی تفصیل بھی کر دی اور نری ہدایت بنایا اور نری رحمت بنایا مگر ایسی قوم کے لیے جن کو یقین ہو لے قومی, قومی حال ہی اب نہیں دیکھنا چاہتے مگر اس کتاب کا نتیجہ اور جس دن آئے گا نتیجہ اس کا اس دن جنہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے وہ کہیں گے قد جا اتر ربنا خدا کی قسمیں ہمارے پاس اللہ کے رسول تو آئے ہم نے نہ مانا مگر آج حلنا من بنشفا کوئی سفارشی ہے فیشفعو لنا پس انہوں نے شفاعت کرے ہمارے لیے یہ ایک دفعہ دنیا میں ہمیں واپس دیا جائے وہ نامل غیر اللہ دیکھ نہ ہم عمل ان کے خلاف کریں گے جو ہم دنیا میں کیا کرتے تھے قد خسروا انفس ہم اور خسارے میں ڈال دیا ان کو ان کی جانوں نے وَظَلَّ ان مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور بھاگ گئے سارے معبود ان کے جن کو وہ گھر گھر کے بیان کرتے تھے ان رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ رب تمہارا وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا چھے دن میں یہ صرف کنارا ہے دیر کرنے سے سما اللہ پھر توجہ فرمائی اوپر عرش کے توجہ فرمائی استوا توجہ یوگ شیل لن نہ دیتا ہے رات کو دن سے یطلب بہ حسی جو طلب کر رہی ہوتی ہے اس کی جلدی دور کے اور شا سوال سورج اور چاند بھی بنائے ستارے بھی بنائے سارے اس کے حکم کتابیں اللہ الخل خبردار اس کے لیے عالم خلق بھی اسی کا عالم امر بھی اسی کا تبارک اللہ رب العالمی برکت دینے والا وہی وہ حجور عالمی نے خود تجربہ سمرا بیان کیا وہ ایمانداروں لوگوں اللہ کو بلاؤ بڑی ساری کے ساتھ اور ہلکے ہلکے ہاتھ سے نکلنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا بولا تو اسلح ہے اور نہ فساد مچاؤ زمین میں بعد اس کی توحید کے ذریعے اس کی اصلاح کے بعد خوف جب بھی بلاؤ اس کو تو خوف اور لالت کے ساتھ بلایا کرو ان رحمت اللہ قریب لکھ لیجیے اب تھوڑا سا اٹھا کے لے چلتی ہے بھاری بادلوں کو پلا ہیں ہم مل جاتے ہیں وہ پانی غیر آباد رقب اتارتے ہیں ہم نے ساتھ اس کے अलमा پانی پس نکال دیتے ہیں ہم ہر قسم کے پھل اب جملہ موترضہ ہے کہ یوں ہی نکالیں گے ہم مردوں کو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو ول بل عدد اور وہ آباد زمین ہے اپنی انگوریاں اللہ کی توفیق سے ولزی اور وہ جو بنجر زمین ہے لا یخر جو اللہ نقیدہ بیکار پھل نکالتی ہے یوں ہی عنوان بدل بدل کے ہم آزاد بیان کرتے ہیں شکر گزار قوم ان کے لیے ہر کس ہے اول خدا کی قسم بھیجا ہم نے لوہو کو اپنے قوم کی طرف اور انہوں نے کہا اے قوم میری ادھول اللہ خب اللہ ادھول اللہ, ادھول اللہ, ادھول اللہ کوئی پکارنے کے لائق ذات نہیں ہے اس کے بغیر میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب بڑے دن کا پہ ٹوٹ نہ پڑے کالل مالا ہو کہنے لگے تنہنے لوگ اس کی برادری کے ہم تو سمجھتے ہیں کہ تو بڑی کھل اب کھلی گمراہی میں حضرت نے فرمایا اے قوم میری مجھ کو گمراہی ہوئی نہیں لیکن میں تو رسول ہوں رب العالمین کا میں پہنچا رہا ہوں تمہیں چٹیاں اپنے رب کی اور نصیحت کرتا ہوں تجھے اور میں جانتا ہوں اللہ سے جو بول تم نہیں جانتے آواہ اجیب تم او مکے والو کیا تم کاجم میں پڑ جاتے ہو جب بھی آیا تمہارے پاس صرف ذکر اللہ کریم کا صرف تجرب اس بات میں ہوتا ہے کہ اللہ راج الدین کو تمہارا ایک مرد جو ہے وہ نبی بن کے آ تھا کہ ڈرائے تمہیں اور تاکہ تم متقی بن جاؤ اور تاکہ تم رحمت کیے جاؤ پھر بھی جٹلا دیا انہوں نے اس کو نجات دی ہم نے اور اس کے ساتھ والوں کو کشتی نے غرق کر دیا ان کو جنہوں نے جٹلایا تھا انہوں کا نو کومن امین یا قوم سارے اندھی تھی اسی طرح آد کی طرف ان کے بھائی بند حوض علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے کہا احبد اللہ مالک میں غیر ہو افلا تب تک کیا تم ڈرتے نہیں ہو وہاں کے وہ مالدار لوگ بھی جو اس کی قوم کے کافر تھے کہنے لگے ہم سمجھتے ہیں کہ تو جہل آدمی ہے فی صفت اور ہمیں یقین ہے کہ تو جھوٹا ہے تو انہوں نے فرمایا اے قوم میری لے سبھی ضلع صفحت ہوں میں جہل نہیں ہوں لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کا میں تو پہنچا رہا ہوں چٹھیاں اپنے رب کی میں تمہارے لیے نصیت خیر کی امانت کے ساتھ کر رہا ہوں کیا تمہیں یہ تعجب ہے کہ تمہارے پاس ذکر تمہارے رب کی طرف سے آگیا ایک بندے پر تاکہ تمہیں ڈرائے اور یاد کرو جب بنایا تھا تم کو اللہ نے بادشاہ گاؤں میں نو کے بعد وضا تھا تم پھر کے بستہ پھر بڑھا دیا تھا اللہ نے تم کو بیچ مخلوق ہونے کے بنانے کے بستتن بڑی طاقت اور طول کے ساتھ فت کو اللہ درو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آئے ہمارے پاس تاکہ ہم ایک اللہ کو پکاریں اور چھوڑ دیں ان کو جو تھے ہمارے آبا و اجداد پوجتے پکارتے ہم بالکل ایسا نہیں کرتے لیا ہمارے پاس دماغ تعداد جس کی تو دھمکی دیتا ہے ان کونتا میں نے ساتھ ہی میرا تو سچا ہے فرمایا انہوں نے قد وقع تاکیق واجب ہو چکا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے نجسل این عذاب اور اللہ کا غضب بے وقوف کیا مجھے کرتے ہو مجھ سے خالی ناموں کے اندر جو تم نے بنا رکھے ہیں اور تمہارے آبا اجداد میں جن کی صداقت معبود ہونے کی صداقت پر کوئی دلیلی نازل نہیں ہوئی پھل تضر ان من کو منتظری اچھا انتظار کرو میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے پس پھر ہم نے بچا لیا اس کو بھی اور اس کے ساتھ والوں کو بھی مگر بے رحمت ہم ان کی طاقت سے نہیں نہ ان کی سفارش سے نہ ان کی رجات سے بے رحمت مننا. اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ فقطہ نہ داد ال کا ہم نے جڑ کاٹ کے رکھ دی ان کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جٹلایا تھا بہت بڑی ایک چکر ان پہ چلایا اور ان کا نام و نشانی مٹا دیا وہ ماکان مومنین وہ اس لیے کہ مومن نہیں تھے اسی طرح سمود قوم کی طرف بھی ان کے بھائی بندے صالح علیہ السلام کو بھیجا کہنا یا قوم ہے بد انہوں نے کہا او بداللہ معلوم غاہر ہوں تاکہ کہا چکی ہے تمہارے پاس کھل ہم کھلی دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے وہ ایک دلیل یہ ہے کہ یہ اونٹنی ہے لقم آ تھا تمہارے لیے اللہ کے عذاب کی خاص نشانی ہے ضروحا پر چھوڑ دو اس کو تاقل ففی ازلّہ وہ کھاتی چرتی کھرے اللہ کی زمین میں کوئی برائی کے ساتھ اس کو نہ ہاتھ لگائے لاتمسوا بھی سوے ورنہ فیا ہوگا کم ورنہ پکڑ لے گا تم کو عذاب دردناک اور یاد کرو جب بنایا اللہ نے تمہارے بادشاہ آد کے بعد ٹکانہ دیا تم کو زمین میں اور کیسی آسانیاں پیدا کر دی تب تخور امن سہول بنا لیتے ہو اس کی آسان آسان حصہ جو پہاڑوں کا ہے بہت بڑے محل بناتے ہو اور تراش لیتے ہو پہاڑوں کو پہاڑوں کی چوٹی پہ کوٹڑیاں بناتے ہو فت کرو اعلیٰ اللہ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو اور نہ دوڑو زمین میں فساد کے لیے پھر کہا ان لوگوں نے جو آکر خان تھے نا ان کی قوم سے ان کو کہنے لگے استزو جو کمزور بنا دیے گئے تھے یعنی ان کے لیے جو ایمان لے آئے تھے ان میں سے ان کو کہنے لگے کیا تم سمجھتے ہو کہ علیہ السلام یہ رسول ہے راب کا کہنا <قالو> بما اور <اورسلہ> سربی موم <مومنون> وہ کمزور ایماندار کہنے لگے کہ ہاں ہم تو واقعی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہے مگر آکر خانوں نے کہا ان بلزی آمن تم ہم اس چیز کو جس پہ تمہارا ایمان ہے بالکل انکار کرتے ہیں کاٹنی پھر کوچیں اوٹنی کی اور سرکشی کی اللہ کے حکم سے اور پھر کہنے ہے سالے ہمارے پاس لہانا جس عذاب کی تو دھمکی دیتا ہے اگر واقعی تو رسول ہے پس پکڑ لیا ان کو ایک زلزلہ نے فاس فص اپنے گھروں میں گھٹوں کے بل گر کا تباہ ہو گئے وہ تباہ ہو گئے اب سالے علیہ السلام نے اس بستی والوں سے منہ پھیر کر بستی والے تو پیچھے تباہ ہو گئے سارے دوسری طرف منہ کر کے چل پڑے اور یہ بھی کہتے جا رہے تھے یا کم لکت اب لگ تو کمری اے برادری میری میں نے خوب پہنچا دی پیغام اللہ اپنے کا اور تمہیں نصیحت بھی کی لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ون رکالا اب تھوڑا دیکھو بستی والے تو تباہ ہو گئے علیہ السلام پیغمبر جو ہے ان سے منہ پھیر کے دوسری طرف چل پڑے دوسری طرف چل پڑے تھے اور یہ کہتے جا رہے تھے یا کون لوگ کہتے ہیں نا سلا تو السلام علیکم یا, اور یا کیوں کہتے ہو اگر وہ سنتے نہیں تو یہ اس کا جواب ہے کہ یہ خطاب حسرت کا ہے اس کو کہتے ہیں خطاب حسرت کا اور اس میں سننا سنانے کی بات نہیں ہوتی اس میں تو ہوتا ہے صرف تصف کرنا اسی طرح ایک سلام دعا کا ہوتا ہے جو السلام علیکم یا الق جو یا کے لفظ سے دلیل پکڑتے ہیں ان کا مکالا ہے کی قوم ایک طرف پڑی ہے اور دوسری طرف منہ کر کے پیٹ پھیر کے پیروں پر جا رہا ہے اور پھر بھی یاد کرتا یا جا رہا ہے معلوم جہاں یا آ جائے وہاں سننا سنانا مقصود نہیں ہوتا وہ لوتن ازکال قوم ہی لوت علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا ہائواہش کیا تم بے حیائی کے کام کو آتے ہو ماں صحبہ کا تم بے تم سے پہلے پورے جہان والوں میں سے کسی نے بھی یہ بے حیائی نہیں کی یہاں فائشہ سے مراد کیا ہوگا اللہ کے حرام کردہ کو حرام کرو اللہ نے مرد کے ساتھ مرد کا لواطت کرنا یا شیتانے کرنا یہ حرام کیا تھا اس لیے اس مضمون کی ربط سے مطلق یہی ماننا ہوگا کہ اللہ کی تعلیمات کو ختم نہ کرو اسی طرح رہنے دو کو ملتا تو نہ ریجالا تم مردوں کو حت اور شہادت کے ساتھ من عورتوں کے بغیر اور کتے کہیں کے بل انتم قوم مسرفون تم حد سے نکل گئے ہو نہیں تھا جواب اس قوم کا مگر کہنے لگے نکالو اس صوفی کو من کام اپنی بستی سے یہ اپنے آپ کو صوفی بناتے ہیں پاک صاف بناتے ہیں ہمارے معاملات میں دخل دیتے ہیں فن جی رہو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کی اہلیہ والے جتنے تھے سوائے اس کی عورت کے کانت میں رہ کر ہلاک ہونے والوں میں سے متر پھر ان پر پتھروں کی بارش برسا دی پھر دیکھنا تو کیا ہوا انجام مجرے بیل کا <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> یہ <تصفيق> جو ہے علم رہا تھا کالت میں نل باقی قوم کے جو مرد تھے ان میں تو یہ شرارت تھی اور خفاصت تھی کہ وہ لواطت کے مریض تھے لوتی تھے عورت کو کیوں تباہ کیا گیا اس کے اندر تو یہ چیز نہیں تھی پھر یہ کہ پیغمبر کی اہلیت تھی پیغمبر کی عورت جو ہے وہ کافر یا مشرق تو ہو سکتی ہے کیوں کفر اور شر کی یہ دنیا کا مذہب ہے بدکاری یا بد پیغمبر کے گھر نہیں ہو سکتی عفت اور عصمت کے لحاظ سے پیغمبر کی بیوی بھی اسی طرح گناہوں سے باقی بدکاریوں سے معصوم ہوتی ہے تم معلوم ہوتا ہے اس قوم کا اصل مقصد جو تھا وہ شرک تھا شرک اور کفر تھا ان کی ذاتی طور پہ تو یہ بیماری تھی مگر عورتیں مرد جتنے تھے اصل ان کا مذہب شرکیہ تھا پیغمبر منع کرتے رہے وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہو گئی اسی طرح مشرقہ رہی اس لیے اللہ نے تباہ برباد کر دیا مدین والوں کی طرف ان کا بھائی ہوئے علیہ السلام آیا تم رب رب فو فل قرلا تم ماپا کرو پورا پورا تو نہ کرو پورا پورا لا تب خسل نا نہ گھٹاؤ لوگوں کو ان کی چیزوں میں اور نہ فساد مچاؤ بی زمین کے بعد اصلاح ہو جانے اس کے یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا اگر تم ایماندار ہو ولادو نہ بیٹھ رہے کرو چوکوں میں بےگل سراطن ہر وہ رستہ جس پہ چوک بنتا ہو تو دھمکی دیتے ہو لوگوں کو اور تشدد نہ صدی جا اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہو جن کو ایمان نصیب ہو گیا ہے پھر ان کو راستہ بھی ٹیڑھا تلاش کر کے دیتے ہو وط گرو تم کلیم یاد رکھو جب کہ تم تھے بالکل کلیل اللہ نے تمہیں دیکھو آ کے بتن مفصد کیا انجام فسادیوں کا ہوتا ہے کچھ سبق سیکھو وہ انکان تھا تم ایک ٹولی تھی تم میں اور اب بھی ہے بل اور سل تو بھی وہ کہتے تھے کہ میاں صبح سویرے جا کے یہ کہہ دیا کرو کہ ہمیں تمہارے ساتھ ایمان ہے وہ طارفتو ملو ایک ٹولی سر سے منکر ہو جاتی تھی لہذا پیغمبروں کو حکم ہوتا ہے کہ فس پہ روحت تا یا کو اور خیر اللہ میر وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہوگا پھر وہ بھرے ہوئے جو تھے کافر وہ کہنے لگے جنا کا یا شعیب ہم تمہیں شعیب نکال دیں گے ولدین منو ماں کا اور ان کو بھی جنہوں نے تیرے ساتھ ایمان لے ہے مین کا اپنے بستی میں ہم تمہیں نہیں رہنے دیں گے او لو تو ملت نہ یہ ہماری ملت شرک میں واپس آ جاؤ کار او لو کو حضرت شعیب نے کہا بھلا اگر ہم اس کو پسند نہ بھی کریں پھر بھی تمہارے مذہب ملت میں آ جائے اگر ہم آ جائے تمہارے مذہب ملت میں تو پھر تو ہم گھر لیا اوپر اللہ کے جھوٹ ان ادنا اگر لوٹ ہے تمہاری ملت میں بات اس کے نجات دے رکھی ہے اللہ نے ہمیں اس سے دھمکیاں ہو جائیں مار مار کے انسانیت کا پاچا کر دو وطن سے نکال دو یہ سب کچھ منظور ہے مگر ہم ملت توحید کو نہیں چھوڑ سکتے وہ ماں یقون اور ہمیں یہ مناسب ہی نہیں ہم لوٹ آئے پھر بیچ اس ملت کے اللہ آئیں یشا اللہ مگر تقدیر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جہاں تک ہمارا بس چلے تو ہم کبھی اپنی ملت توحیر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں بس یا کل شہر علم کا جواب یہ ہے کہ کھلا ہے ہمارا رب. اسے خوب علم ہے ہر چیز پہ عالم ہے کہ ہم نتیجہ کیا نکلے گا اللہ کرنا ہم تو بس اللہ پہ بھروسہ کرنے ہیں رب نفتہ بیننا و بین قومنا بالحق اے اللہ فیصلہ کر دے درمیان ہمارے اور درمیان ہماری قوم کے حق سچ کا وہ انت خیر الفاتحین تیرے جیسا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں اس وقت وہ کافے بھرے ہوئے کہنے لگے اپنی قوم کو وہ سنو لا تم شعیب اگر تم نے شعیب کا کہا مانا ان کو خاص رو نا ذلت اور خاری تمہیں ہوگی بڑی داوستیں پڑے گی کیونکہ حضرت فیر کی گیارہویں دیتے ہیں ہم خوشی خوشی ہیں اگر صرف خالص توہیر پہ آ گئے تو تمہارے پلے کچھ نہیں بچے گا یہ باتیں کر رہے تھے آخر تو پس پکڑ لیا ان کو زلزلہ نے پھر وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے یعنی وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جٹلایا تھا گویا کہ یوں تباہ و برباد ہوئے گویا کہ وہ ایک دن کے لیے دنیا پہ آئے بھی نہیں تھے اللہ دیکب شعیب جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جٹلایا کانو حل خاصری بعد لوگ کہتے ہیں نا کہ موسا علیہ السلام جو رہے یہ جب مصر شفاق کے گئے تھے تو مدین پہ گئے تھے اور مدین میں شعیب علیہ السلام کے گھر رہے تھے لوگ سنتے ہو نا مدین کے کنویں پر گئے تو پھر چلتے چلتے شعیب علیہ السلام ان کی بچیوں سے ان کا مکالمہ ہوا بچیوں نے کہا کہ ابو نا شیخ الکبیر ہمارا باپ جو ہے یہ بوٹھا بھی ہے اور نبی بھی ہے یہ نبینے والی گپ ہے دیکھو یہ تبلیغ کر رہے ہیں شعب علیہ السلام اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پیغمبر تبلیغ کرتا کرتا اللہ تعالیٰ اس کی برائی یہ ساری قصے کہانیاں ہیں شعیب علیہ السلام ٹھیک ٹھاک جب تک تبلیغ کرتے رہے ہیں جب اللہ کی قدرت کا موقع آیا تو ان کو موت آئی نابین ہو کرنے مرے کوئی اور شخص تھا جن کے متعلق یہ کہانی ہے کہ وہ نابینا ہو گیا تھا شعیب علیہ السلام نابینے نہیں تھے فتم اللہ شعیب علیہ السلام میں بھی اسی طرح کا منہ پھیر کے چل پڑے دوسری طرف اور کہنے لگے اے قوم میں تو پہنچا چکا ہوں چھوڑے رب کی نصیحت کر چکا ہوں تمہیں قوم فقی فاسٰ اب کس طرح افسوس کروں کافر قوم پر یہ وما ارسلنا ہما فکریت من میرے پیغمبر نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر انہوں نے ظلم کیا تباہی کی تو پھر پکڑ لیا ہم نے اس وسطی والوں کو بالپاسا عذاب کے ساتھ دکھ کے ساتھ ذرا ہوں تاکہ وہ زاری کرے اللہ کے ساتھ سن بدلنا مکان سید الحاصل پھر ہم نے تبدیل کر دی بدحالی کی جگہ خوشحالی مکان سیا الحسن تھا بدحالی کی جگہ خوشحالی بالکل پھول نہ سماتے تھے خوشی سے اور کہنے لگے کد و وسرا ہمارے باپ دادے کو بھی یہ تکلیفیں پہنچ جاتی تھیں کبھی خوش ہوتے تھے کبھی غم وہ اس لیے کہ حضرت پیر کے دربار میں جب کچھ خیرات نہ کی جائے تو وہ ناراض ہو جاتے تھے اس لیے ان پر بھی آذاب آ جاتا تھا اور کچھ خرچ کرتے تو حضرت جو تھے وہ راضی ہو جاتے خوشی ہو جاتے اللہ کی طرف ان کو انہوں نے کوئی نسبت نہیں کی کہ اللہ ناراض ہو جاتا یا نہیں یہ باتیں کر رہے تھے تو اخذ نہ اچانک اللہ نے ان کو پکڑ لیا وہ شرور یہ شعور بھی نہیں تھا بولو قرآن کاش اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہمیں قسم ہے لفتانہ کھول دیتے ہم ان پر برکتیں آسمان اور زمین کی لیکن کسم ان نے جٹلانے پہ زور دیا ہم نے تھی ان کو پکڑ لیا ان امال کی بدولت جو کچھ وہ کیا کرتے تھے آفا آمینا آخوف ہو گئے بستیوں والے کہ کہیں آ نہ جائے ان کے پاس عذاب ہمارا وہ بیاتن رات کو سو رہے ہوں اس حالت میں یا بے خوف ہو گئے بستیوں والے کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آ جائے دوپہر کو اور وہ کھیل رہے ہوں آفا امن امن ام مکر اللہ کیا پھر بھی یہ مطمئن ہیں فلاح یا مکر اللہ بس اللہ کی تدبیر سے کوئی بھی بے خوف نہیں ہوتا مگر وہی جن کے پلے سوائے خسارے کے کچھ نہ ہود لذیذ یا سون ال کیا نہیں رہنمائی کی عوالم یادے کیا رہنمائی نہیں کی ان لوگوں کے لیے جو وارث ہو گئے زمین کے وہ اس زمین کے مالکوں کی بربادی کے بعد کیا اس نے رہنمائی نہیں کی اس بات کی اللہ شا سبنا یہ اللہ اولم یادے کا فائل ہے کہ اگر چاہتے ہم تو پہنچ دے پہنچا دیتے ان کو ان کے گناہوں کی سبق وہ نتب و, و اور مال دیتے ان کے دلوں کے فارم لا یسمع پس وہ سن بھی نہ سکتے تلکل یہ ساری بستیاں جو ہیں اجڑی ہوئی بیان کر رہے ہم اوپر تیرے ان کی خبریں والا جناب اگر خدا کی قسم ہے کہ ان کے پاس آیا رسول ان کے کلم کھلی دلیلیں لے, لے کر ہما کانوں مینو پھر نہیں تھے وہ ایسے کہ ایمان لے آتے بیما کب سبوں میں نکمل پہلے مرتبہ وہ جھسل چکے تھے بعد میں ہم نے جتنی تباہی بربادی کی وہ ایمان نہیں لائے یوں ہی جو ایک مرتبہ انکار کر دے اس کے بعد ہم مہر مار دیتے ہیں ان کے دلوں پہ وہ کبھی ایمان نہیں لے آتے وہ اور نہیں پایا ہم نے اکثر ان میں سے کسی کا کوئی وعدہ سارے وعدہ توڑ بے ایمان ہوتے ہیں وہ ان وجد نہ اکثر لفا اکثر ان کے وعدہ کر کے بھی مگر جاتے ہیں بے ایمان ہوتے سم من بعد پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد علیہ السلام کو اپنی آزاد دے کر پھر کی طرف و مال اور اس کے سرداروں کی طرف فسلم کیا انہوں نے ان آیات کا کا انجام ہوا فسادوں کا فساد مچانے والوں کا کہا موسا نے آئے فرون این رسول من رب العالمی میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں حقیقت اللہ اللہ اکولا مجھ پر یہ حق لازم ہے کہ میں اللہ پر جھوٹ نہ کہوں سچ کہوں لہذا میں اللہ کا پیغمبر ہوں قد یہ تو میں تیرے پاس ایک واضح حقیقت لے کے آیا ہوں لہذا بنی اسرائیل میرے ساتھ بھیج دے میری قوم بنی اسرائیلیوں کو سارے کے سارے مجھے واپس ہاں لے میں یہاں سے لے کر نکال لیتا ہوں ان کو قال کالا کہنے لگا اگر تو سچا رسول ہے اور تیرے پاس نشانی حق ہے تو وہ نشانی لے رہا. آن تھا میں نے سارے کی پس پھینک کا سوٹا اپنا فیض دیکھتے دیکھتے سوبان مبین آج بن گیا کھلا کھلا وہ نازا یادہ ہو اور اپنے ہاتھ کھینچا حضرت موسا نے ہی اچانک وہ چمکتا ہوا ہاتھ نکلا لنا دیکھنے والوں کے لیے اس وقت فراؤن نے کہا اپنی قوم کو ان نہ لسا علی سارے کہنے لگے بلکہ خوشامدی چٹو جو تھے وہ یہ لب کہنے لگے ان ہارا یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے یورید ان یخرجکم من ر دیکھو ارے بابا جی آپ رب العلہ جی یہ اس لیے یہ دکھا رہا ہے کرتب کہ تجھے اس علاقے سے نکالنا چاہتا ہے یو خریجہ کو منار دیکھو فمادہ نے کہا پھر کیا مشورہ ہے مزا تھا بہو پھر مشرق کیا ہے اس کے بارے خاموش کیوں بیٹھے ہو کالو ارجہ وفا تو کہنے لگے جناب اس کو مہلت دے اور اس کے بھائی کو چند دن کی ہر سر سر مزاج اور بھیج سارے شہروں میں تمام یادوگروں کو جمع کرنے والے ہوں ہاں شریف یا تو لے آئے تیرے پاس ہر جادوگر مارے ان کے پاس سارے جادوگر کٹھے ہو گئے اور کہنے لگے, ہاں جناب ہم آپ کی سرکار میں حاضر تو ہو گئے ہیں ہمارے لیے کیا ہی نام ہوگا اگر ہم موسیٰ پر غالب آ جائیں کیا ہوگا کالانہ کہنے لگا واقی نیام کے تو مستق مرت ہے کو ان رقم لبل مقرر اور تم میرے مقرب درباریوں میں سے ہو جاؤ گے ابن کتبا نے لکھا ہے کہ وہ مقرر سے ایک لڑکی تھی فرعون کی اس نے کہا میں چھوکری بھی تمہیں دے دوں ان نقم لبل تم بڑے مقربین میں سے ہو جاؤ گے بہرحال تیار ہو کے آ دن مقرر ہو گیا اب دیکھنا علیہ السلام فرمایا پہلے ڈال لو تم جب ان کی ڈالا انہوں نے سہارو آیون ناس نظر بندی کر لی انہوں نے لوگوں علیہ السلام کی